اور وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپن عورتوں کے پاس جانے کی انہیں چار معاؤنی کی مہلت ہے بس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنی والا مہربان ہے